اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ خوشبو پروین شاکر دوسرا حصہ ویسے تو جدائی کا دکھ کب نہیں سہا آج اس کی بے رخی نے مگر دل دکھا دیا موسم مزاج تھا نہ زمانہ سرش تھا मैं अब भी सोचती हूं वो कैसे बदल गया दुख सब के सबके थे मगर हौसले जुदा कोई बिखर गया तो कोई मुस्कुरा दिया झूठे थे सारे फूल जो पेड़ों में आए थे कोई शगुफा भी तो समरभर नहीं हुआ वो चोट क्या हुई कि जो आंसू न बन सकी वो दर्द क्या हुआ कि जो मिसरा न बन सका ایسے بھی زخم تھے کہ چھپاتے پھرے ہیں ہم درپیش تھا کسی کے کرم کا معاملہ آلودہ سخن بھی نہ ہونے دیا اسے ایسا بھی دکھ ملا جو کسی سے نہیں کہا تیرا خیال کر کے میں خاموش ہو گئی ورنا زبان خلق سے کیا کیا نہیں سنا میں جانتی ہوں میری بھلائی اسی میں تھی لیکن یہ فیصلہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا میں برگ برگ اس کو نمو بخشتی رہی وہ شاخ شاخ میری جڑیں کاٹتا رہا غزل دسنے لگے ہیں خواب مگر کس سے بولیے میں جانتی تھی پال رہی ہوں سپو لیے بس یہ ہوا کہ اس نے تکلف سے بات کی اور ہم نے روتے روتے دپٹے بھی گو لیے پلکوں پہ کچھی نیندوں کا رس پھیلتا ہو جب ایسے میں آخ دھوپ کے رخ کیسے کھو لیے تیری برہنا پائی کے دکھ بانٹتے ہوئے ہم نے خود اپنے پاؤں میں کاٹے چبھو لیے میں تیرا نام لے کے تجبزب میں پڑ گئی سب لوگ اپنے اپنے عزیزوں کو رو لیے خوشبو کہیں نہ جائے یہ اسرار ہے بہت اور یہ بھی آرزو کے ذرا زلف کھو تصویر جب نئی ہے نیا کینوس بھی ہے پھر تشتری میں رنگ پرانے نہ گھو لیے غزل یاد کیا آئی کہ روشن ہو گئے آنسو کے گھر جنگلوں میں شام اتری جل اٹھے جگنوں کے گھر رات کی رانی کا آچل تھام کر چلتی ہوں میں آج کی شب زندگی مہما ہوئی خوشبو کے گھر رات میں بھیگے ہوئے جنگل کا منظر دیکھنے شب گزیدہ لوگ کیسے جائیں گے جگنو کے گھر کیا جب جو سر کٹے لوگوں کی پرچھائی ملی شہر میں کھلنے لگے ہیں جا بجا جادو کے گھر تجھ میں خواہش تھی کہ گہری رات کا تارا بنے آ کہ اب پہلے سے بھی تاریخ ہیں گیسو کے گھر پہلے یہ منظر پڑھا تھا صرف اب دیکھا بھی ہے بانسری بجتی رہی جلتے رہے نیرو کے گھر غزل درد پھر جاگا پرانا زخم پھر تازہ ہوا فصل گل کتنے قریب آئی ہے اندازہ ہوا صبح یوں نکلی سنور کے جس طرح کوئی دلہن شبنم آویزہ ہوئی رنگے شفق غازہ ہوا ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن بند مجھ پر جب سے اس کے گھر کا دروازہ ہوا ریل کی سیٹی میں کیسی ہجر کی تمہید تھی اس کو رخصت کر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا غزل یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے کیا پذیر آئی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے اب وہ نیندوں کا اجڑنا تو نہیں دیکھیں گے وہی اچھے تھے جنہیں خواب دکھائے نہ گئے رات بھر میں نے کھلی آنکھوں سے سپنا دیکھا رنگ وہ پھیلے کہ نیندوں سے چرائے نہ گئے بارشیں رقص میں تھیں اور زمیں ساکت تھی عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے روشنی آنکھ نے پی اور سرے مشگانے خیال چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے غزل گلاب ہاتھ میں ہو آنکھ میں ستارہ ہو کوئی وجود محبت کا اشتارہ ہو میں گہرے پانی کی سرو کے ساتھ بہتی رہوں جزیرہ ہو کہ مقابل کوئی کنارہ ہو کبھی کبھار اسے دیکھ لیں کہیں مل لیں یہ کب کہا تھا کہ وہ خوش بدن ہمارا ہو قصور ہو تو ہمارے حساب میں لکھ جائے محبتوں میں جو احسان ہو تمہارا ہو یہ اتنی رات گئے کون دستکیں دے گا کہیں ہوا کا ہی اس نے نہ روپ دھارا ہو افق تو کیا ہے درے کہکشاں بھی چھوائیں مسافروں کو اگر چاند کا اشارہ ہو میں اپنے حصے کے سکھ جس کے نام کر ڈالوں کوئی تو ہو جو مجھے اس طرح کا پیارا ہو اگر وجود میں آہنگ ہے تو وصل بھی ہے وہ چاہے نظم کا ٹکڑا وہ نثر پارا ہو غزل نیم خوابی کا فسو ٹوٹ رہا ہو جیسے آنکھ کا نیند سے دل چھوٹ رہا ہو جیسے رنگ پھیلا تھا لہو میں نہ چمکا اب کے ہر لمس تیرا جھوٹ رہا ہو جیسے شفق رنگ ہوئی کوچے جانا کی زمین آبلا پاؤں کا پھر پھوٹ رہا ہو جیسے روشنی پائی نہیں رات بھی باقی ہے ابھی چاند سے ربط مگر ٹوٹ رہا ہو جیسے سرخ بیلیں تو ستونوں میں چڑھی ہیں لیکن کوئی آنگن کا سکون لوٹ رہا ہو جیسے غزل ہوا کی دھن پر بنکی ڈالی ڈالی گائے کوئل کے جنگل کی ہریالی گائے رتو ہے جب کوپل کی خوشبو سر مانگے پوروا کے ہمراہ راہ بالی گائے مورنی بن کر پوروا سنگ میں جب بھی ناچوں پوروا بھی بن میں ہو کر مت گائے رات گئے میں بندیا کھوجنے جب بھی نکلوں کنگن کھنکے اور کانوں کی بالی گائے رنگ منایا جائے خوشبو کھیلی جائے پھول ہنسے پتے ناچیں اور مالی گائے میرے بدن کا رواں رواں اس میں بھیگے یوں ہی نشے میں اور ہوا بھوپالی گائے سجے ہوئے ہیں پلکوں پر خوش رنگ دیے سے آنکھ ستاروں کی چھاؤں دیوالی گائے ہوا کے سنگ چلے رہ, رہ کے لئے بنسی کی جیسے دریا پار کوئی بھٹیالی گائے ساجن کا اسرار کے ہم تو گیت سنیں گے گوری چپ ہے لیکن مخ کی لالی گائے موسے نہ بولے نین مگر مسکاتے جائیں اجلی دھوپ نہ بولے رہنا کالی گائے دھانی بانکیں جب بھی سہاگن کو پہنائے شوخ سرو میں کیا کیا چوڑی والی گائے محنت کی سندرتا کھیتوں میں پھیلی ہے نرم ہوا کی دھن پر دھان کی بالی گائے خود کو بکتے دیکھ رہی ہے لیکن چپ ہے میری صورت بھولی صورت والی گائے غزل نظر کی تیزی میں ہلکی ہنسی کی آمیزش ذرا سی دھوپ میں کچھ چاندنی کی آمیزش یہی تو وجہ شکست وفا ہوئی میری خلوص عشق میں سادہ دلی کی آمیزش میرے لیے تیرے الطاف کی وہ اجلی رت عذاب مرگ میں تھی زندگی کی آمیزش وہ چاند بن کے میرے جسم میں پگھلتا رہا لہو میں ہوتی گئی روشنی کی آمیزش یہ کون بن میں بھٹکتا تھا جس کے نام پہ ہے ہوئے دشت میں آشفتگی کی آمیزش زمیں کے چہرے پہ بارش کے پہلے پیار کے بعد خوشی کے ساتھ تھی حیرانگی کی آمیزش سمندروں کی طرح میری آنکھ ساکت ہے مگر سکوت میں کس بے کلی کی آمیزش غزل خوشبو ہے وہ تو چھو کے بدن کو گزر نہ جائے جب تک میرے وجود کے اندر اتر نہ جائے خود پھول نے بھی ہونٹ کیے اپنے نیم وا چوری تمام رنگ کی تتلی کے سر نہ جائے ایسا نہ ہو کہ لمس بدن کی سزا بنے جی پھول کا ہوا کی محبت سے بھر نہ جائے اس خوف سے وہ ساتھ نبھانے کے حق میں ہے کھو کر مجھے یہ لڑکی کہیں دکھ سے مر نہ جائے شدت کی نفرتوں میں صدا جس نے سانس لی شدت کا پیار پا کے خلا میں بکھر نہ جائے اس وقت تک کناروں سے ندی چڑھی رہے جب تک سمندروں کے بدن میں اتر نہ جائے پلکوں کو اس کی اپنے دوپٹے سے پونچھ دوں کل کے سفر میں آج کی گردے سفر نہ جائے میں کس کے ہاتھ بھیجوں اسے آج کی دعا قاصد ہوا ستارہ کوئی اس کے گھر نہ جائے غزل رنگ خوشبو میں اگر حل ہو جائے وصل کا خواب مکمل ہو جائے چاند کا چوما ہوا سرخ گلاب تیتری دیکھے تو پاگل ہو جائے میں اندھیروں کو اجالوں ایسے تیر کا کاجل ہو جائے دوش پر بارشیں لے کر گھومے میں ہوا اور وہ بادل ہو جائے نرم سبزے پہ ذرا جھک کے چلے شبنمی رات کا آنچل ہو جائے امر بھر تھامے رہے خوشبو کو پھول کا ہاتھ مگر شل ہو جائے چڑیا پتوں میں سمٹ کر سوئے پیڑ یوں پھیلے کہ جنگل ہو جائے غزل اپنی ہی صدا سنوں کہاں تک جنگل کی ہوا رہوں کہاں تک ہر بار ہوا نہ ہوگی در پر ہر بار مگر اٹھوں کہاں تک دم گھٹتا ہے گھر میں ہبس وہ ہے خوشبو کے لیے رکوں کہاں تک پھر آ کے ہوا میں گھول دیں گی زخم اپنے رفو کروں کہاں تک ساحل پہ سمندروں سے بچ کر میں نام تیرا لکھوں کہاں تک تنہائی کا ایک ایک لمحہ ہنگاموں سے قرض لوں کہاں تک گر لمس نہیں تو لفظ ہی بھیج میں تجھ سے جدا رہوں کہاں تک سکھ سے بھی تو دوستی کبھی ہو دکھ سے ہی گلے ملوں کہاں تک منصوب ہو ہر کرن کسی سے اپنے ہی لیے جلوں کہاں تک آچل میرے بھر کے پھٹ رہے ہیں پھول اس کے لیے چنوں کہاں تک غزل دشمن ہے اور ساتھ رہے جان کی طرح مجھ میں اتر گیا ہے وہ سرطان کی طرح جکڑے ہوئے ہیں تن کو میرے اس کی آرزو ہےلا ہوا ہے جالسا شریان کی طرح دیواروں درنے جس کے لیے ہجر کاٹے تھے آیا تھا چند روز کو مہمان کی طرح دکھ کی رتوں میں پیڑ نے تنہا سفر کیا پتوں کو پہلے بھیج کے سامان کی طرح گہرے خنو اندھیرے میں اجلے تکلفات گھر کی فضا بھی ہو گئی شیزان کی طرح پتا ڈوبا ہوا ہے حسن سخن میں سکوت شب تارے رباب روح میں کلیان کی طرح آہنگ کے جمال میں انجیل کی دعا نرمی میں اپنی سورہ رہمان کی طرح غزل چھونے سے قبل رنگ کے پیکر پگھل گئے مٹھی میں آ نہ پائے کہ جگنو نکل گئے پھیلے ہوئے تھے جاگتی نیندوں کے سلسلے آنکھیں کھلی تو رات کے منظر بدل گئے کب حدتے گلاب پہ حرف آنے پائے گا تلیلی کے پر اڑان کی گرمی سے چل گئے آگے تو صرف ریت کے دریا دکھائی دیں، کن بستیوں کی سمت مسافر نکل گئے پھر چاندنی کے دام میں آنے کو تھے گلاب سد شکر نیند کھونے سے پہلے سنبل گئے غزل چہرہ نہ دکھا سدا سنا دے جینے کا ذرا تو حوصلہ دے دکھلا کسی طور اپنی صورت آنکھوں کو مزید مت سزا دے چھو کر میری سوچ میرے تن میں بیلیں ہرے رنگ کی اگا دے جانا نہ خیال دوستی کر دے زہر جو اب تو تیز سادے شدت ہے مزاج میرے خوں کا نفرت کی بھی دے تو انتہا دے ٹوٹی ہوئی شام منتظر ہے جھک کر مجھے آئینہ دکھا دے دل پھٹنے لگا ہے ضبط غم سے مالک کوئی درداشت نہ دے سوئی ہے ابھی تو جا کے نم ایسا نہ ہو موجے گل اٹھا دے چکھوں ممنوع ذائقے بھی دل سانپ سے دوستی بڑھا دے غزل دستے شب پر دکھائی کیا دیں گی سلوٹیں روشنی میں ابھریں گی گھر کی دیواریں میرے جانے پر اپنی تنہائیوں کو سوچیں گی انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی آدتن اس کا نام لکھیں گی رنگ و بو سے کہیں پناہ نہیں خواہشیں بھی کہاں اما دیں گی ایک خوشبو سے بچ بھی جاؤں اگر دوسری نکھتیں جکڑ لیں گی خواب میں تتلیاں پکڑنے کو نیندیں بچوں کی طرح دوڑیں گی کھڑکیوں پر دبیز پردے ہوں بارشیں پھر بھی دستکیں دیں گی غزل ذرے سرکش ہوئے کہنے میں ہوائیں بھی نہیں آسمانوں پہ کہیں تنگ نہ ہو جائے زمین، آ کے دیوار پہ بیٹھی تھیں کہ پھر اُڑ نہ سکیں تتلیاں بانج مناظر میں نظر بند ہوئیں پیڑ کی سانسوں میں چڑیا کا بدن کھنچتا گیا نبز رکتی گئی شاخوں کی رگیں کھلتی گئیں، پوٹ کر اپنی اڑانوں سے پرندے آئے سانپ کی آنکھیں درختوں پہ بھی اب اگنے لگیں شاخ در شاخ الجھتی ہیں رگیں پیروں کی سانپ سے دوستی جنگل میں نہ بھٹکائے کہیں گود لے لی ہے چٹانوں نے سمندر سے نمی جھوٹے پھولوں کے درختوں پہ بھی خوشبویں ٹکیں غزل وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ بھیجے میری سوچوں کو اب الفاظ کا رشتہ تتلی سے میرا پیار کچھ ایسے بھی بڑھا ہے دونوں میں رہا لذت پرواز کا رشتہ سب لڑکیاں ایک دوسرے کو جان رہی ہیں یوں عام ہوا مسلک شہناز کا رشتہ راتوں کی ہوا اور میرے تن کی مہک میں مشترکہ ہوا ایک درے کم باز کا رشتہ تطلی کے لبوں اور گلابوں کے بدن میں رہتا ہے سدا چھوٹے سے ایک راز کا رشتہ ملنے سے گرزاں نہ ملنے پہ خفا بھی دم توڑتی چاہت ہے کس انداز کا رشتہ غزل ہلقے رنگ سے باہر دیکھوں خود کو خوشبو میں سمو کر دیکھوں اس کو بینائی کے اندر دیکھوں عمر بھر دیکھوں کہ پل بھر دیکھوں کس کی نیندوں کے چرال لائی رنگ موجائے زلف کو چھو کر دیکھوں زرد و برگد کے اکیلے پن میں اپنی تنہائی کے منظر دیکھوں موت کا ذائقہ لکھنے کے لیے چند لمحوں کو ذرا مر دیکھوں غزل کیسے کیسے تھے جزیرے خواب میں بہ گئے سب نیند کے سیلاب میں لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں ڈال کر روشنی سی ہو گئی تالاب میں جکڑے جانے کی تمنا تیز تھی آ گئے پھر ہلکے گرداب میں ڈوبتے سورج کی نارنجی تھکن تیرتی ہے دید آئے خوناب میں وہ تو میرے سامنے بیٹھا تھا پھر اس کا چہرہ نقش تھا مہتاب میں مشترکہ دشمن کی بیٹی ننھے سے ایک چینی ریستوران کے اندر میں اور میری نیشنلسٹ کولیگس کیٹس کی نظموں جیسے دل آویز دھندلکے میں بیٹھی سوپ کے پیالے سے اٹھتی خوشلمس مہک کو تن کی میں بدلتا دیکھ رہی تھی باتیں ہوا نہیں پڑ سکتی تاج محل میسور کے ریشم اور بنارس کی ساڑی کے ذکر سے جھلمل کرتی پاک ہند سیاست تک آ نکلی پینسٹھ اس کے بعد اکہتر جنگی قیدی امرتسر کا ٹی وی پاکستانی کلچر محاذ نو خطرے کی گھنٹی میری جوشیلی کولیگس اس حملے پر بہت خفا تھی میں نے کچھ کہنا چاہا تو ان کے منہ یوں بگڑ گئے تھے جیسے سوپ کے بدلے انہیں کونین کا رس پینے کو ملا ہو ریستوران کے مالک کی ہسمکھ بیوی بھی میری طرف شاقی نظروں سے دیکھ رہی تھی شاید سن باسٹ کا کوئی تیر ابھی تک اس کے دل میں ترازو تھا ریستوران کے نروز میں جیسے ہائی بلڈ پریشر انسان کے جسم کی جیسی چھلاہٹ ڈرائی تھی یہ کیفیت کچھ لمحے رہتی تو ہمارے ذہنوں کی شریانیں پھٹ جاتی لیکن اس پل خاموش ہوا اور لتا کی رست شہد آواز کمرے میں دریاں کے رخ والی کھلنے لگی ہو میں نے دیکھا جسموں اور چہروں کے تناؤ پر اندیکے ہاتھوں کی ٹھنڈک پیار کی شبنم چھڑک رہی تھی مسخ شدہ چہرے جیسے پھر سنور رہے تھے میری نیشنلسٹ کولیگس ہاتھوں کے پیالوں میں اپنی ٹھوڑیاں رکھے ساکتوں جامد بیٹھی تھیں گیت کا جادو بول رہا تھا میز کے نیچے ریستوران کے مالک کی ہسمکھ بیوی کے نرم گلابی پاؤں بھی گیت کی ہمراہی میں تھرک رہے تھے مشترکہ دشمن کی بیٹی مشترکہ محبوب کی صورت اجلے ریشم لہجوں کی باہیں پھیلائے ہمیں سمیٹے ناچ رہی تھی غزل بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے جگنوں کو دن کے وقت پر رکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس سورج کی شہ پہ تن کے بھی بے باک ہو گئے بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے سورج دماغ لوگ بھی اب فکر میں زلف شب فراق کے پیچاک ہو گئے جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے غزل کیا ڈوبتے کی صدائیں سمیٹتی سیلاب کی سماعتیں آندھی کو رہن تھیں کائی کی طرح لاشیں چٹانوں پہ اگ گئیں زرخیزیوں سے اپنی پریشان تھی زمیں پیڑوں کا ظرف وہ کے جڑیں تک نکال دی پانی کی پیاس ایسی کہ بشتی نہ تھی کہیں بچوں کے خواب پی کے بھی ہلقوم خوشک تھے دریا کی تشنگی میں بڑی وحشتیں رہیں بارش کے ہاتھ چنتے رہے بستیوں سے خواب نیندیں ہوائیں تند کی موجوں کو بھا گئیں ملبے سے ہر مکان کے نکلے ہوئے تھے ہاتھ آندھی کو تھامنے کی بڑی کوششیں ہوئیں تاویز والے ہاتھ مگر مچھ کے پاس تھے تہسے دعا لکھی ہوئی پیشانیاں ملی موجوں کے ساتھ سانپ بھی پھنکارنے لگے جنگل کی دہشتیں بھی سمندر سے مل گئیں، بس رقص پانیوں کا تھا وحشت کے راگ پر دریا کو سب دھنے تو ہواؤں نے لکھ کے دی غزل سما کے ابر میں برسات کی امنگ میں ہوں ہوا میں جذب ہوں خوشبو کے انگ انگ میں ہوں فضا میں تیر رہی ہوں صدا کے رنگ میں ہوں لہو سے پوچھ رہی ہوں یہ کس ترنگ میں ہوں دھنک اترتی نہیں میرے خون میں جب تک میں اپنے جسم کی نیلی رگوں سے جنگ میں ہوں بہار نے میری آنکھوں پہ پھول باندھ دیے رہائی پاؤں تو کیسے ہسارے رنگ میں ہوں کھلی فضا ہے کھلا آسما بھی سامنے ہے مگر یہ ڈر نہیں جاتا ابھی سرنگ میں ہوں ہوا گزیدہ بنفشے کے پھول کی مانند پناہے رنگ سے بچ کر پناہے سنگ میں ہوں صدف میں اتروں تو پھر میں گوہر بھی بن جاؤں صدف سے پہلے مگر ہلکے نہنگ میں ہوں غزل رات کے زہر سے رسیلے ہیں صبح کے ہونٹ کتنے نیلے ہیں ریت پر تیرتے جزیرے ملیں پانیوں پر ہوا کے ٹیلے ہیں ریزگی کا عذاب سہنا ہے خوف سے سارے پیڑ پیلے ہیں ہجر سناٹا پچھلے پہر کا چاند خود سے ملنے کے کچھ وسیلے ہیں دست خوشبو کرے مسیحائی ناخنے گلنے زخم چھیلے ہیں عشق صورت سے وہ بھی فرمائیں جو شبے تار کے رکھیلے ہیں خوشبوئیں پھر بچڑ نہ جائیں کہیں ابھی آنچل ہوا کے گیلے ہیں کھڑ کی دریا کے رخ پہ جب سے کھلی کھڑ کی دریا کے رخ پہ جب سے کھلی فرش کمروں کے سیلے سیلے ہیں غزل زمین کے ہلکے سے نکلا تو چاند پشت آیا کشش بچھانے لگا ہے ہر اگلا سیارہ میں پانیوں کی مسافر و آسمانوں کا کہاں سے ربت بڑھائیں کہ درمیان ہے خلا بچھڑتے وقت دلوں کو اگرچہ دکھ تو ہوا کھلی فضا میں مگر سانس لینا اچھا لگا جو صرف روح تھا فرقت میں بھی وصال میں بھی اسے بدن کے اثر سے رہا تو ہونا تھا گئے دنوں میں جو تھا ذہن و جسم کی لذت وہی وشال طبیعت کا جبر بننے لگا چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا برس سکے تو برس جائے اس گھڑی ورنا بکھیر ڈالے گی بادل کے سارے خواب ہوا غزل میں جگنو کی طرح رات بھر کا چاند ہوئی ذرا سی دھوپ نکل آئی اور ماند ہوئی حدود رقص سے آگے نکل گئی تھی کبھی سمورنی کی طرح عمر بھر کو راند ہوئی مہے تمام ابھی چھت پہ کون آیا تھا کہ جس کے آگے تیری روشنی بھی ماند ہوئی ٹکے کا چارہ نہ گئیاں کو زندگی میں دیا جو مر گئی ہے تو سونے کے مول ناند ہوئی نہ پوچھ کیوں اسے جنگل کی رات اچھی لگی وہ لڑکی جو کہ کبھی تیرے گھر کا چاند ہوئی غزل اب کون سے موسم سے کوئی آس لگائے برسات میں بھی یاد نہ جب ان کو ہمائے مٹی کی مہک سانس کی خوشبو میں اتر کر بھیگے ہوئے سبزے کی تیرائی میں بلائے دریا کی طرح موج میں آئی ہوئی برکھا زردائی ہوئی رت کو ہرا رنگ پلائے بوندوں کی چھما چھم سے بدن کاپ رہا ہے اور مست ہوا رقص کی لئے تیز کیے جائے شاخیں ہیں تو وہ رقص میں پتے ہیں تو رم میں پانی کا نشہ ہے کہ درختوں کو چڑھا جائے ہر لہر کے پاؤں سے لپٹنے لگے گھنگرو، بارش کی ہنسی تال پہ پازیب جو چھنکائے انگور کی بیلوں پہ اتر آئے ستارے رکتی ہوئی بارش نے بھی کیا رنگ دکھائے ایک شیر ہمارے عہد میں شاعر کے نرخ کیوں نہ بڑھیں، امیر شہر کو لاحق ہوئی سخن فہمی غزل سرگوشی بہار سے خوشبو کے در کھلے کس اسم کے جمال سے بابے ہنر کھلے جب رنگ بابا گل ہوں ہوائیں بھی قید ہوں کیا اس فضا میں پرچمے زخمی جگر کھلے خیمے سے دور شام دھلے اجنبی جگہاں نکلی ہوں کس کی کھوج میں بے وقت سر کھلے شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی رکھتے ہیں اس امید پہ کچھ لوگ گھر کھلے وہ مجھ سے دور خوش ہے خفا ہے اداس ہے کس حال میں ہے کچھ تو میرا نامہ بر کھلے ہر رنگ میں وہ شخص نظر کو بھلا لگے حد یہ روٹ جانا بھی اس شوق پر کھلے کھل جائے کن ہواؤں سے رسمیں بدن رہی خلوت میں پھول سے کبھی تتلی اگر کھلے راتیں تو قافلوں کی مائیت میں کاٹ لیں جب روشنی بٹی تو کئی راہ بر کھلے غزل ہوا سے جنگ میں ہوں بے اما ہوں شکستہ کشتیوں پر بادباہ ہوں میں سورج کی طرح ہوں دھوپ اوڑھے اور اپنے آپ پر خود صاحبہ ہوں مجھے بارش کی چاہت نے ڈبویا میں پختہ شہر کا کچا مکا ہوں خود اپنی چال الٹی چلنا چاہوں میں اپنے واسطے خود آسماں ہوں دعائیں دے رہی ہوں دشمنوں کو اور ایک ہمدرد پر نا مہرباں ہوں پرندوں کو دعا سکھلا رہی ہوں میں بستی چھوڑ جنگل کی ازا ہوں ابھی تصویر میری کیا بنے گی ابھی تو کینوس پر ایک نشا ہوں غزل کہاں آرام لمحہ بھر رہا ہے سفر میرا تعقب کر رہا ہے رہی ہوں بے اما موسم کی زد پر ہتھیلی پر ہوا کی سر رہا ہے میں ایک نوزائدہ چڑیا ہوں لیکن پرانا باز مجھ سے ڈر رہا ہے پذیرائی کو میری شہر گل میں سبا کے ہاتھ میں پتھر رہا ہے ہوائیں چھو کے رستہ بھول جائیں میرے تن میں کوئی منتر رہا ہے میں اپنے آپ کو ڈسنے لگی ہوں مجھے اب زہر اچھا کر رہا ہے کھلونے پا لیے ہیں میں نے لیکن میرے اندر کا بچہ مر رہا ہے غزل نہ قرض ناخن گل نام کو لوں ہوا ہوں اپنی گرہیں آپ کھولوں تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے میں اپنے آپ میں تجھ کو سمولوں کھلی آنکھوں سے سپنے قرض لے کر تیری تنہائیوں میں رنگ گھولوں ملے گی آنسو سے تن کو ٹھنڈک بڑی لو ہے ذرا آنچل بھی گولوں وہ اب میری ضرورت بن گیا ہے کہاں ممکن رہا اس سے نہ بولوں میں چڑیا کی طرح دن بھر تھکی ہوں ہوئی ہے شام تو کچھ دیر سو لوں چلوں مقل سے اپنے شام لیکن میں پہلے اپنے پیاروں کو تو رو میرا نوحا کنا کوئی نہیں ہے سو اپنے سوگ میں خود بال کھولوں غزل عمر بھر کے لیے اب تو سوئی کی سوئی ہی معصوم شہزادیاں رہ گئیں نیند چنتے ہوئے ہاتھ ہی تھک گئے وہ بھی جب آنکھ کی سوئیاں رہ گئیں لوگ گلیوں سے ہو کر گزرتے رہے کوئی ٹھٹکا نہ ٹھہرا نہ واپس ہوا کھلی کھڑکیوں سے لگی شام سے راہ تکتی ہوئی لڑکیاں رہ گئیں پاؤں چھو کر پجاری الگ ہو گئے نیم تاریخ مندر کی تنہائی میں آگ بنتی ہوئی تن کی نوخیش خوشبو سمیٹے ہوئے دیویاں رہ گئیں وہ ہوا تھی کہ کچے مکانوں کی چھت اڑ گئی اور مکین لاپتا ہو گئے اب تو موسم کے ہاتھوں خزاں میں اجڑنے کو بس خواب کی بستیاں رہ گئیں آخرے کار لو وہ بھی رخصت ہوا ساری سخیاں بھی اب اپنے گھر کی ہوئیں زندگی بھر کو فنکار سے گفتگو کے لیے صرف تنہایاں رہ گئیں شہر گل میں ہواؤں نے چاروں طرف اس قدر ریشمی جال پھیلا دیے تھر تھراتے پرو میں شکستہ اڑانے سمیٹے ہوئے تتلیاں رہ گئیں اجنبی شہر کی اولی شام ڈھلنے لگی پورسا دینے جو آئے گئے جلتے خیموں کی بشتی ہوئی راک پر بال کھولے ہوئے بیبیاں رہ گئیں غزل جانے پھر اگلی صدا کس کی تھی نیند نے آنکھ پہ دستک دی تھی موج در موج ستارے نکلے جھیل میں چاند کرن اتری تھی پریاں آئیں تھی کہانی کہنے چاندنی رات نے لوری دی تھی بات خوشبو کی طرح پھیل گئی پیرہن میرا شکن تیری تھی آنکھ کو یاد ہے وہ پل اب بھی نیند جب پہلے پہل ٹوٹی تھی عشق تو خیر تھا اندھا لڑکا حسن کو کون سی مجبوری تھی کیوں وہ بےسمت ہوا جب میں نے اس کے بازو پہ دعا باندھی تھی غزل دکھ نوشتا ہے تو آندھی کو لکھا آہستہ اے خدا آپ کے چلے زرد ہوا آہستہ خواب جل جائے میری چشمے تمنا بج جائے بس ہتھیلی سے اڑے رنگے ہنا آہستہ زخم ہی کھولنے آئی ہے تو اجلت کیسی چھو میرے جسم کو اے باد سبا آہستہ ٹوٹنے اور بکھرنے کا کوئی موسم ہو پھول کی ایک دعا موجے ہوا آہستہ جانتی ہوں کہ بچڑنا تیری مجبوری ہے پر میری جان ملے مجھ کو سزا آہستہ میری چاہت میں بھی اب سوچ کا رنگ آنے لگا اور تیرا پیار بھی شدت میں ہوا آہستہ نیند پر جال سے پڑنے لگے آوازوں کے اور پھر ہونے لگی تیری سدا آہستہ رات جب پھول کے رخسار پہ دھیرے سے جھکی چاند نے جھک کے کہا اور ذرا آہستہ غزل منظر ہے وہی ٹھٹک رہی ہوں حیرت سے پلک جھپک رہی ہوں یہ تو ہے کہ میرا واہما ہے بند آنکھوں سے تجھ کو تک رہی ہوں جیسے کہ کبھی نہ تھا رف یوں ملتے ہوئے جھجک رہی ہوں پہچان میں تیری روشنی ہوں और तेरी पलक पलक रही हूं क्या चैन मिला है सर जो उसके शानों पर रखे सिसक रही हूं पत्थर पे खिली पचश्मे गुल में कांटे की तरह खटक रही हूं जुगनू कहीं थक के गिर चुका है जंगल में कहां भटक रही हूं एक उम्र हुई है खुद से लड़ते अंदर से तमाम थक रही हूं रस फिर से जड़ों में जा रहा है میں شاخ پہ کب سے پک رہی ہوں تخلیق جمالے فن کا لمحہ کلیوں کی طرح چٹک رہی ہوں غزل ڈھونڈا کیے ہاتھ جگنو کے میلے سے بچھڑ کے آنسو کے ایک رات کھلا تھا اس کا وعدہ آنگن میں ہجوم خوشبو کے شہروں سے ہوا جو ہو کے آئی رم چھنے لگے ہیں آہوں کے کس بات پہ کائنات تجدیں کھلتے نہیں بھید سادھوؤں کے تنہا میری ذات دشتے شب میں اطراف میں خیمے بدو کے یہ بول ہوا کے لپے ہیں یا منتر ہیں قدیم جادووں کے غزل اب کیا ہے جو تیرے پاس آؤں کس مان پہ تجھ کو آزماؤں زخم اب کے تو سامنے سے کھاؤں دشمن سے نہ دوستی بڑھاؤں तितली की तरह जो उड़ चुका है वो लम्हा कहां से खोज लाऊं। गिरवीं हैं समाते भी अब तो क्या तेरी सदा को मुंह दिखाऊं ऐ मेरे लिए न दुखने वाले कैसे तेरे दुख समेट लाऊं। यू तेरी शनाख्त मुझ में उतरे पहचान तक अपनी भूल जाऊं तेरे ही भले को चाहती हूं मैं तुझको कभी न याद आऊं कामत से बड़ी सलीब पाकर दुख को क्यों कर गले लगाऊं। दीवार से बेल बढ़ गई है फिर क्यों न हवा में फैल जाऊं गजल मन थकने लगा है तन समेटे बारिश की हवा में बन समेटे ऐसा ना हो चांद भेद पाले पैराहने गुल शिकन समेटे सोती रही आंख दिन चढ़े तक दुल्हन की तरह थकन समेटे गुजरा है चमन से कौन ऐसा बैठी है हवा बदन समेटे शाखों ने कली को बद दुआ दी बारिश तेरा भोलपन समेटे आंखों के तवील रज पर चांद आया भी तो गहन समेटे अहवाल मेरा वो पूछता था लहजे में बड़ी चुभन समेटे अंदर से शिकस्त वो भी निकला लेकिन वही बाकपन समेटे شام آئے تو ہم بھی گھر کو لوٹیں چڑیوں کی طرح تھکن سمیٹے خود جنگ سے دستکش تھے ہم لوگ جذبات میں ایک رن سمیٹے آنکھوں کے چراغ ہم بجھا دیں سورج بھی مگر کرن سمیٹے کس پیار سے مل رہے ہیں کچھ لوگ چمکیلے بدن میں فن سمیٹے پھر ہونے لگی ہوں ریزہ ریزہ آئے مجھے میرا فن سمیٹے غیروں کے لیے بکھر گئی تھی اب مجھ کو میرا وطن سمیٹے غزل پھول آئے نہ برگ تر ہی ٹھہرے دکھ پیڑ کے بے سمر ہی ٹھہرے ہیں تیز بہت ہوا کے ناخن خوشبو سے کہو کہ گھر ہی ٹھہرے کوئی تو بنے خزاں کا ساتھی پتا نہ سہی شجر ہی ٹھہرے اس شہرے سخن فروش میں ہم جیسے تو بے ہنر ہی ٹھہرے انچکھی اڑان کی بھی قیمت آخر میرے بالوں پر ہی ٹھہرے روغن سے چمک اٹھے تو مجھ سے اچھے میرے باموں در ہی ٹھہرے غزل کچھ دیر کو آنکھ رنگ چھولے، تطلی تتلی پہ اگر نظر ہی ٹھہرے وہ شہر میں ہے یہی بہت ہے کس نے کہا میرے گھر ہی ٹھہرے چاند اس کے نگر میں کیا رکا ہے تارے بھی تمام ادھر ہی ٹھہرے ہم خود ہی تھے سوختہ مقدر ہاں آپ سے تارا ہی ٹھہرے میرے لیے منتظر ہو وہ بھی چاہیں سرے رہ گزر ہی ٹھہرے پازیب سے پیار تھا سیرے پاؤں میں صدا بھور ہی ٹھہرے غزل اب کیسی پرداداری خبر عام ہو मां की रिदा तो दिन हुए नीलाम हो चुकी अब आसमां से चादरे शब आए भी तो क्या बेचादरी जमीन पे इल्जाम हो चुकी उजड़े हुए दयार पे फिर क्यों निगाह है इस किश्त पर तो बारिशे इक्राम हो चुकी सूरज भी उसको ढूंढ के वापस चला गया अब हम भी घर को लौट चले शाम हो चुकी शमले संभालते ही रहे मसलहत पसंद ہونا تھا جس کو پیار میں بدنام ہو چکی آنکھیں ہیں اور صبح تلق تیرا انتظار مشل بدست رات تیرے نام ہو چکی کوہے ندا سے بھی سخن اترے اگر تو کیا ناساموں میں حرمت الہام ہو چکی غزل پانی پر بھی زادے سفر میں پیاس تو لیتے ہیں چاہنے والے ایک دفعہ بنباس تو لیتے ہیں ایک ہی شہر میں رہ کر جن کو ازن دید نہ ہو یہی بہت ہے ایک ہوا میں سانس تو لیتے ہیں رستہ کتنا دیکھا ہوا ہو پھر بھی شاہ سوار ایڑ لگا کر اپنے ہاتھ میں راست تو لیتے ہیں پھر آنگن دیواروں کی اونچائی میں گم ہوں گے پہلے پہلے گھر اپنوں کے پاس تو لیتے ہیں یہی غنیمت ہے کہ بچے خالی ہاتھ نہیں اپنے پورکھوں سے دکھ میراست میراث تو لیتے ہیں غزل جگا سکے نہ تیرے لب لکی ریسی تھی ہمارے بخت کی ریکھا بھی می ایسی تھی یہ ہاتھ چومے گئے پھر بھی بے گلاب رہے جو رت بھی آئی خزاں کے سفیر ایسی تھی وہ میرے پاؤں کو چھونے جھکا تھا جس لمحے جو مانگتا اسے دیتی امی ایسی تھی شہادتیں میرے حق میں تمام جاتی تھیں مگر خاموش تھے منصف نذیر ایسی تھی قطر کے جال بھی سیاد کی رضا کے بغیر تمام عمر نہ اڑتی اسیر ایسی تھی پھر اس کے بعد نہ دیکھے وسال کے موسم جدائیوں کی گھڑی چشم گیر ایسی تھی بس ایک نگاہ مجھے دیکھتا چلا جاتا اس آدمی کی محبت فقیر ایسی تھی ردا کے ساتھ لٹیرے کو زادے رہ بھی دیا تیری فراخ دلی میرے ویر ایسی تھی سسر کو پھوڑ کے تو مر سکا تو کیا شکوا وفا شیار کہاں میں بھی ہی ایسی تھی کبھی نہ چاہنے والوں کا خوں بہا مانگا نگارے شہرے سخن بے زمیں ایسی تھی غزل میرے چھوٹے سے گھر کو یہ کس کی نظر رہ خدا لگ گئی کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوئے بد لگ گئی ایک بازو بریدا شکستہ بدن قوم کے باب میں زندگی کا یقین کس کو تھا بس یہ کہیے دبا لگ گئی جھوٹ کے شہر میں آئینہ کیا لگا سنگ اٹھائے ہوئے آئینہ ساز کی کھوج میں جیسے خلق خدا لگ گئی جنگلوں کے سفر میں تو آس سے بچ گئی تھی مگر شہر والوں میں آتے ہی پیچھے یہ کیسی بلا لگ گئی نیم تاریخ تنہائی میں سرخ پھولوں کا بن کھل اٹھا ہجر کی زرد دیوار پر تیری تصویر کیا لگ گئی وہ جو پہلے گئے تھے ہمیں ان کی فرقت ہی کچھ کم نہ تھی جان کیا تجھ کو بھی شہر نا کی ہوا لگ گئی دو قدم چل کے ہی چھاؤں کی آرزو سر اٹھانے لگی میرے دل کو بھی شاید تیرے حوصلوں کی ادا لگ گئی میز سے جانے والوں کی تصویر کب ہٹ سکی تھی مگر درد بھی جب تھما آنکھ بھی جب زرا لگ گئی غزل وہی پرند کے کل گوشہ گی ایسا تھا پلک جھپکتے ہوا میں لکی رہتا تھا اسے تو دوست کے ہاتھوں کی سوج بوجھ بھی تھی خطا نہ ہوتا کسی طور تی ایسا تھا پیام دینے کا موسم نہ ہم نہ وا کر پلٹ گیا دبے پاؤں سفی ایسا تھا کسی بھی شاخ کے پیچھے پناہ لیتی میں مجھے وہ توڑ ہی لیتا شری ریسا تھا ہسی کے رنگ بہت مہربان تھے لیکن اداسیوں سے ہی نپتی خمیر ایسا تھا تیرا کمال کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی غزال شوق کہاں کا آسی ایسا تھا گوری کرت سنگھار بال بال موتی چمکائے روم روم مہکار مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندن وار جوڑے میں جوہی کی بینی بانہ میں ہار سار کان میں جگمک بالی پتہ گلے میں جگنو ہار سندل ایسی پیشانی پر بندیا لائی بہار سبز کٹار اسی آنکھوں میں کجرے کی دو دھار گالوں کی سرخی میں جھلکے ہردے کا اقرار اوٹ پہ کچھ پھولوں کی لالی کچھ ساجن کے کار کسا ہوا کیسری شلو کا چنری دھاری دار ہاتھوں کی ایک ایک چوڑی میں موہن کی جھنکار سہج چلے پھر بھی پائل میں بولے پی کا پیار اپنا آپ درپن میں دیکھے اور شرمائے نار نار کے روپ کو انگ لگائے دھڑک رہا سنسار غزل تللیوں کی بے چینی آ بسی ہے پاؤں میں ایک پل کو چھاؤں میں اور پھر ہواؤں میں جن کے کھیت اور آنگن ایک ساتھ اجڑتے ہیں کیسے حوصلے ہوں گے ان غریب ماؤ میں سورتیں رفو کرتے سر نہ یوں کھلا رکھتے جوڑ کب نہیں ہوتے ماؤں کی رداؤں میں آنسو میں کٹ کٹ کر کتنے خواب گرتے ہیں ایک جوان کی میت آ رہی ہے گاؤں میں اب تو ٹوٹی کشتی بھی آگ سے بچاتے ہیں ہاں کبھی تھا نام اپنا بخت آزماؤں میں ابر کی طرح ہے وہ یوں نہ چھو سکوں لیکن ہاتھ جب بھی پھیلائے آ گیا دعاؤں میں جگنو کی شمے بھی راستے میں روشن ہیں، سانپ ہی نہیں ہوتے ذات کی گفاؤں میں صرف اس تکبر میں اس نے مجھ کو جیتا تھا ذکر ہو نہ اس کا بھی کل کو نارساؤں میں کوچ کی تمنا میں پاؤں تھک گئے لیکن سمت طے نہیں ہوتی پیارے رہنماؤں میں اپنی غمگساری کو مشتہر نہیں کرتے اتنا ظرف ہوتا ہے درد آشناؤں میں اب تو ہجر کے دکھ میں ساری عمر جلنا ہے پہلے کیا پناہیں تھیں مہرباں چتاؤں میں سازو رخت بھجوا دیں حد شہر سے باہر پھر سرنگ ڈالیں گے ہم محل سراؤں میں غزل شوق رقص سے جب تک انگلیاں نہیں کھلتی پاؤں سے ہواؤں کے بیڑیاں نہیں کھلتی پیڑ کو دعا دے کر کٹ گئی بہاروں سے پھول اتنے بڑھائے کھڑکیاں نہیں کھلتی پھول بن کی سیروں میں اور کون شامل تھا شوخی سبا سے تو بالیاں نہیں کھلتی حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی کوئی موجے شیری چوم کر جگائے گی سورجوں کے نیزوں سے سیپیاں نہیں کھلتی ماں سے کیا کہیں گی دکھ ہجر کا کہ خود پر بھی اتنی چھوٹی عمروں کی بچیاں نہیں کھلتی شاخ شاخ سر کس کی جستجو میں ہیں کون سے سفر میں ہیں تتلیاں نہیں کھلتی آدھی رات کی چپ میں کس کی چاپ ابھرتی ہے چھت پہ کون آتا ہے سیڑھیاں نہیں کھلتی پانیوں کے چڑھنے تک حال کہہ سکیں اور پھر کیا قیامتیں گزری بستیاں نہیں کھلتیں؟ غزل مٹی کی گواہی خون سے بڑھ کر آئی ہے اجب گھڑی وفا پر کس خاک کی کوک سے جنم لے آئے ہیں جو اپنے بیج کھو کر کانٹا بھی یہاں کا برگے تر ہے باہر کی کلی ببول تھوہر قلموں سے لگے ہوئے شجر ہم پل بھر میں ہوں کس طرح سمرور کچھ پیڑ زمین چاہتے ہیں بیلیں تو نہیں اگی ہوا پر اس نسل کا ذہن کٹ رہا ہے اگلوں نے کٹائے تھے فقط سر پتھر بھی بہت ہسی ہیں لیکن مٹی سے ہی بن سکیں گے کچھ گھر ہر عشق گواہ ڈھونڈتا ہے جیسے کہ نہیں یقین خود پر بس ان کے لیے نہیں جزیرہ پیرائے جو کھولتے سمندر نظرے حضرت امیر خسرو पूर्वी, परदेसी कब आओगे सूरज डूबा शाम हो गई तन में चमेली फूली मन में आग लगाने वाले मैं कब तुझको भूली कब तक आंख चुराओगे परदेसी कब आओगे सांच की छाओं में तेरी छाया ढूंढती जाए दासी भरे माघ में खोजे तुझको तन दर्शन की प्यासी जीवन भर तरसाओगे परदेसी कब आओगे भैरों भैरो ने अंग बनाया वादी सुर गंधार संवादी को निखार रंग दे शुद्ध मध्यम सिंगार, तुम कब तिलक लगाओगे परदेसी कब आओगे हाथ का फूल गले की माला मांग का सुर्ख सिंदूर सबके रंग हैं फैले पुराने साजन जब तक दूर रूप न मेरा सजाओगे परदेसी कब आओगे हर आहट पर खिड़की खोली हर दस्तक पर आंख चांद न मेरे आंगन उतरा सपने हो गए राख सारी उम्र जलाओगे परदेसी कब आओगे एक बुरी औरत वो अगरचे मुतरेबा है लेकिन उसके दामे सौत से ज्यादा शहर उसके जिस्म का असीर है वो आग में गुलाब गंद कर कमाले आजरी से पहलवी तराश पाने वाला जिसम जिसको आफ्ताब की किरण جہاں سے چومتی ہے رنگ کی پھوار پھوٹتی ہے اس کے حسن بے پناہ کی چمک کسی قدیم لوگ داستان کے جمال کی طرح تمام عمر لا شعور کو اسیر رنگ رکھتی ہے گئے زمانوں میں کسی پری کو مڑ کے دیکھنے سے لوگ باقی عمر قیدِ سنگ کاٹتے تھے یا سزائے بازدید آگ ہے یا آزمائش شکیب ناسہان و امتحانِ زہد وائزاں دریچائے مراد کھول کر ذرا جھکے تو شہر آشقا کے سارے سبز خط خدائے تن سے شابزار ہونے کی دعا کریں جوان لہو کا ذکر کیا یا آتشا تو پیرے سال خردہ کو صبح خیز کر دے شہر اس کی دلکشی کے بوجھ سے چٹک رہا ہے کیا عجیب حسن ہے کہ جس سے ڈر کے مائیں اپنی کوکھ جائیوں کو کوڑ سورتی کی بد دعائیں دے رہی ہیں کماریاں تو کیا کہ کھیلی کھائی عورتیں بھی جس کے سائے سے پناہ مانگتی ہیں بیاحتا دلوں میں اس کا حسن خوف بن کے یوں دھڑکتا ہے کہ گھر کے مرد شام تک نہ لوٹ آئے تو وفا شیار بیعائے نور پڑنے لگتی ہیں کوئی برس نہیں گیا کہ اس کے قرب کی سزا میں شہر کے صحیح قداں نقامت سلیب کی قباہ ہوئے وہ نہر جس پہ ہر شہر یہ خوش جمال بال دھونے جاتی ہے اسے فقی شہر نے نجس قرار دے دیا تمام نیک مرد سے خوف کھاتے ہیں اگر بکار خوش روی کبھی کسی کو اس کی راندے جہاں گلی سے ہو کے جانا ہو تو سب کو لاہدار اپنی اسمتیں بچائی یوں نکلتے ہیں کہ جیسے اس گلی کی ساری کھڑکیاں زنانے مصر کی طرح سے ان کے پچھلے دامنوں کو کھینچنے لگی ہیں یہ گئی اماوسوں کا ذکر ہے ایک شام گھر کو لوٹتے ہوئے میں راستہ بھٹک گئی میری تلاش مجھ کو جنگلوں میں لا تھک گئی میں راہ ہی رہ گئی اس ابتلا میں چاند سب چشم ہو چکا تھا جگنو سے کیا امید باندھ تھی محیب شب ہراس بن کے جسموں جا پہ یوں اتر رہی تھی جیسے میرے روئیں میں کسی بلا کا ہاتھ سرسرا رہا ہو زندگی میں خامشی سے اتنا ڈر کبھی نہیں لگا کوئی پرند پاؤں بھی بدلتا تھا تو نفس ڈوب جاتی تھی میں ایک آسماں چشیدہ پیڑ کے سیاہ تنے سے سر ٹکائے تازہ پتے کی طرح لرس رہی تھی ناگہاں کسی گھنیری شاخ کو ہٹا کے روشنی کے دو الاؤ یوں دہ اٹھے کہ ان کی آنچ میرے ناخنوں تک آ رہی تھی ایک جست اور قریب تھا کہ ہانپتی ہوئی بلا میری رگے گلوں میں اپنے دانت گاڑتی کہ دفتن کسی درخت کے عقب میں چوڑیاں بجھی لباس شب کی سلوٹوں میں چرمرائے زرد پتوں کی ہری کہانیاں لیے وسالے تشنا کا گلال آنکھ میں لبوں پہ ورم گال پر خراش سمبلی کھلے ہوئے دراز گیسو میں آخ مارتا ہوا گلاب اور چھلی ہوئی سپید کوہنیوں میں اوس اور دھول کی ملی جلی ہنسی لیے وہی بلا وہی نجس وہی بدن دریدہ فاہشاں تڑپ کے آئی اور میرے اور بھیڑیوں کے درمیان ڈٹ گئی غزل موسم کا عذاب چل رہا ہے بارش میں گلاب جل رہا ہے پھر دیدہ دل کی خیر یارب ذہن میں خواب پل رہا ہے صحرا کے سفر میں کب ہوں تنہا ہمراہ سراب چل رہا ہے آندھی میں دعا کو بھی نہ اٹھا یوں دستے گلاب شل رہا ہے کب شہرے جمال میں ہمیشہ وحشت کا اتاب ہل رہا ہے زخموں پہ چھڑک رہا ہے خوشبو آنکھوں پہ گلاب مل رہا ہے ماتھے پہ ہوا نے ہاتھ رکھے جسموں کو صحاب جھل رہا ہے موجوں نے وہ دکھ دیئے بدن کو اب لمسے حباب کھل رہا ہے کرتا بدن پہ سلوٹے ہیں ملبو کتاب گل رہا ہے غزل سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے دیکھوں تو نظر بدل رہا ہے کیوں بعد زبان سے کہہ کے کھوئی دل آج بھی ہاتھ مل رہا ہے راتوں کے سفر میں وہم سا تھا، یہ میں ہوں کہ چاند چل رہا ہے ہم بھی تیرے بعد جی رہے ہیں اور تو بھی کہیں بہل رہا ہے سمجھا کہ ابھی گئی ہیں سکھیاں اور دل ہے کہ پھر مچل رہا ہے ہم ہی برے ہو گئے کہ تیرا معیار وفا بدل رہا ہے پہلی سی وہ روشنی نہیں اب کیا درد کا چاند ڈھل رہا ہے غزل گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح راک کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح سات دید کے عارض ہیں گلابی اب تک اولین لمحوں کے گلنار ہجابوں کی طرح وہ سمندر ہے تو پھر روح کو شاداب کرے تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی لیکن شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح کون جانے کے نئے سال میں تو کس کو پڑھے تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح شوق ہو جاتی ہے اب بھی تیری آنکھوں کی چمک گاہے گاہے تیرے دلچسپ جوابوں کی طرح ہجر کی شب میری تنہائی پہ دستک دے گی تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح غزل کیا ذکرے برگو بار یہاں پیڑ ہل چکا اب آئے چارہ ساز کے جب زہر کھل چکا جب سوزنے ہوا میں پیرویا ہو تارے خون اے چشم انتظار تیرا زخم سل چکا آنکھوں پہ آج چاند نے افشاں چنی تو کیا تارا سا ایک خواب تو مٹی میں مل چکا آئے ہوائے زرد کے طوفان برف کا مٹی کی گود کر کے ہری پھول کھل چکا بارش نے ریشے ریشے میں رس بھر دیا ہے اور خوش ہے کہ یوں حسابِ کرم ہائے گل چکا چھو کر ہی آئے منزل امید ہاتھ سے کیا راستے سے لوٹنا جب پاؤں چھل چکا اس وقت بھی خاموش رہی چشم پوش رات جب آخری رفیق بھی دشمن سے مل چکا دعا چاندنی اس دریچے کو چھو کر میرے نیم روشن جھروکے میں آئے نہ آئے مگر میری پلکوں کی تقدیر سے نیند چنتی رہے اور اس آنکھ کے خواب بنتی رہے